ولاقد آتینا موسل کتاب اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مِنْ بَعْدِهِ مادل اور موسا علیہ السلام کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا موسا علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک کئی رسول اور انبیاء تشریف لائے وہ آتعین ای سب نریم اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم کو البی نوشن نشانیاں معجزات مردہ کو زندہ کرتے مریضوں کو شفا دیتے ماں درجات اندھیر کو آنکھیں دیتے برس کے مریض کے داغ کو دور کر دیتے مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر مٹی کے پرندے کو حقیقت پرندہ بنا دیتے غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے جو گھر میں ہوتا جو لوگوں نے کھایا جو لوگوں نے جمع کیا وہ سب آپ بتا دیا کرتے یہ سب روشن موجزات ہیں وہ ادنا روح العدس اور ہم نے ان کی جبریل امین کے ساتھ مدد فرمائی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان کی طرف بلند ہونے تک جبریل امین تینتیس سال تک آپ کے ساتھ ہر وقت رہے سفر ہو حضر ہو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے یہ اللہ تبارک کو تعالی کی مدد تھی تو جبریل امین کو رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا حضرت علی نبینا و علیہ علینا ولی السلاۃ وسلام کی بڑی شان ہے آپ تو نبی ہیں آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے امتیوں کو بھی حضور کے صدقے میں یہ شرف حاصل ہے کہ جبریل امین ان کی مدد فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت جب حضور کی تعریف میں کشیدہ پڑھتے اور عربی میں اشعار پڑتے تو حضور یہ دعا کیا کرتے بروحل عید اے پروردگار جیسے تو نے حضرت عیسیٰ کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمائی میرے حسان کی بھی مدد جبریل امین کے ذریعے فرما امام بخاری علیہ رحمان نے اس واقعے کو ذکر فرمایا آگے اشاق فرمایا افا کلاما جا رسول قائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے رسولوں کا انکار کیوں کیا کیا پس جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے بیما وہ چیزیں لے کر آئے لا انفسو انفسکم جو چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں تمہارے جی کو بھاری لگتی ہیں تمہارے نفس کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں ان باتوں کو لے کر آئے اس تک تم تو تم نے تکبر کیا و فریقن کا تم ایک گروہ کو امبیا کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا و فری اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا آج بھی یہی ہوتا ہے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا قاصد بن کر حضور کا فرمان کسی کو سناتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں کسی کو بتاتا ہے اگر نفس کو اچھی لگتی ہیں تو فوراً انسان اسے قبول کر لیتا ہے مثلا یہ حدیث پاک اگر سنائی جائے کہ کھانا تیار ہو تو نماز بعد میں پڑی جائے پہلے کھانا کھا لیا جائے تو یہ حدیث فوراً دل کو لگتی ہے یاد بھی رہتی ہے عمل بھی کر لیتے ہیں مگر کمال تو یہ ہے کہ دل نورے قرآن سے ایسا منور ہو جائے کہ قرآن و حدیث کے ہر فرمان پر عمل کی کوشش کی جائے یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں مجھے آسانی ہے کہ میرے لیے بظاہر مشکلات ہیں وہ قالو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو نصیحت فرماتے تو وہ کہتے قلوبنا بنا ہمارے دل غلفن پردوں میں ہیں آپ محنت نہ کریں ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں آپ کی نصیحت سے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑیں گے فرمایا ان کے دل محفوظ نہیں ہے بل نہیں بلکہ لانا ہوں مل کفری اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے يُؤْمِنُونَ پس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے آج بھی تمام مذہب کے ماننے والوں میں یہودی سب سے زیادہ سخت دل ہے کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں علم اور جب جا کتاب مین عند اللہ اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آ گئی قرآن مجید فقان حمید مصدق لما محمود وہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہیں توریت کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل اور زبور کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی یعنی عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں یہ یہودی پہچانتے ہیں اور کیسے پہچانتے ہیں حضور کی آمد کے اعلان سے پہلے تک جب بھی ان کی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں حضور کے وسیلے سے یہ دعا کیا کرتے وہ قانون ان قبلو اور اس سے پہلے یستفتی کفرو کافروں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے حدیث پاک میں کہتے اللہم مفتاح اللہم مفتاح علین وانصرنا سر نا بن نبی امی وہ یہ کہتے ہیں پروردگار تو ہم پر فتح کے دروازے کھول دے اور ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو نبی امی ہوں گے رب العالمین کے آخری نبی ہوں گے اس نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے انکار کر دیا امی کے مانا ضمن عرض کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے امی کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بیان کیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ امی کے معنی ہے وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کیا نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا ارحمان علم علام القرآن رحمان عز وجل نے خود علم سکھایا اور کیسا سکھایا ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا ارشاد فرمایا فلم جا اہم وہ رسول ان کے پاس آگئے ما ماں جس رسول کو وہ پہچانتے تھے جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں جب بھی کوئی یہودی مرتا تو مرنے سے پہلے یہ نصیحت اپنی اولاد کو یہ وسیت ضرور کرتا نبی آخر الزماں کی جب آمد ہو کھجور والی بستی یعنی مدینہ منورہ کا ذکر کرتا اس کا نام یہودیوں میں مشہور تھا کھجور والی بستی کھجور والی بستی میں نبی آخر زماں ہجرت کر کے آئیں گے تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے وہ اپنی اولادوں کو یہ وسیعت کیا کرتے لیکن جب حضور آئے کفروب ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین پس کافروں پر اللہ کی لانت ہے۔ بی سما کتنی بری چیز ہے بی مشت او بی انفسهم ان یغفروا بما انزل اللہ کتنی بری چیز ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کیا کتنا برا کام کیا یہ کیا کیوں صرف بغ حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے نبی آخر و ان کے قبیلے سے نہیں تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے آپ بنی اسماعیل میں سے تھے تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ بنی اسماعیل کو یہ فضیلت مل گئی تو حضور کے بغض میں اور حسد میں آ کر انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کر لیا تو یہ حسد کس وجہ سے تھا حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے تو اللہ کی نعمت پر وہ جل تھے حضور کو مقام و مرتبہ کس نے دیا اللہ نے دیا اور حقیقت یہی ہے جو حاسد کسی کے مقام و مرتبے یا کسی کی نعمت پر جلتا ہے تو وہ اسی بات پر جلتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ مقام کیوں دیا فبا او بے غضب ان آڈا غذب وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے ولیل کافرین ادب اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے و عزا لم <لَهُم> اور جب کہا جائے ان سے آ ایمان لاؤ بما انصل اللہ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا قالو وہ کہتے ہیں نینو ہم ایمان لائیں گے بیما انزنا علینا اسی کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی وہ یک فرو اور وہ اس کے علاوہ تو کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں بہو الحق حالانکہ یہ قرآن حق ہے مصعد المام آہوم اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے توریت کی یہ تصدیق کرتا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے اب یہ جو قل سے جو ذکر ہے اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہودیوں کو دوسرا جواب دیا گیا پہلا جواب تو یہ دیا گیا یہ کہتے ہیں توریت کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے تو کہا گیا حالانکہ یہ حق ہے حق ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں مانتے اور دوسری بات کہ یہ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان تو توریت پر بھی نہیں ہے اگر تمہارا ایمان توریت پر ہوتا تو تم انبیاء کو شہید نہ کرتے قل اے محبوب آپ فرمائیے فلی میں تخت المبیا اللہ من قبل اس سے پہلے تم نے امبیا کو شہید کیوں کیا ان کنتم تمین اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے تو میں تو اس کام سے منع کیا گیا بولا خود جا کم موسا اور اگر تمہارا ایمان موسا علیہ السلام پر تھا تو یہ تو بتاؤ بے شک موسا علیہ السلام تمہارے پاس روشن واضح نشانیاں لے کر آئے سم بت تخت تم الجلا لیکن اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے اشاد فرمایا وہ ان تم اور تم ظالم تھے گناہ کرنے والے تھے وہ عید اخدنا میسا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا فائنا فو قم و اور تمہارے اوپر تور پہاڑ کو بلند کیا پھر تم توریت پر ایمان لائے ہو تمہارے آبا و اجداد نے تو طوریت کو ماننے سے انکار کیا تھا پھر کوہ تور پہاڑ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو تو تم سے فرمایا گیا خذو ما آتیناکم نا کم جو ہم نے عطا کیا تمہیں اس توریت کو مضبوطی سے تھام لو واسمعو اور غور سے سنو قالو سمعنا تو وہ بولے ہم نے سنا وہ آسونا اور ہم نے نافرمانی کی زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سن لیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان بھی ایسا ہی ہے اور تمہارے وہ آبا و اجداد جو حقیقی طور پر مومن نہ تھے ان کا بھی ایمان ایسا ہی ہے ایسا کیوں ہوا شبو فی قلو ہم ال اجلا بھی کفری <بِكُفْرِهِم> کفر کے سبب بچڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی اور وہ جو انہوں نے شرک کیا تھا اس سے توبہ تو کر لی لیکن اس کا اثر ان کے دل میں باقی رہا اور ان کی روحانیت ختم ہو گئی تھی وہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے تو روحانیت مل جاتی اکثر نے ڈر کر توبہ کی تھی فرمایا جب وہ نور سے محروم تھے تو پھر ایسی ایسی انہوں نے حرکتیں کی قل بھی سما یا مرکم ہی ان کن تم اگر تمہارا توریت پر ایمان ہے تو یہ کیسا ایمان ہے کہ ایسے برے برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے مطلب یہ کہ تمہارا توریت پر ایمان ہی نہیں ہے تو نہ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو نہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تم کوشش مت کرو تم جنت میں نہیں جاؤ گے جنت میں تو ہم ہی جائیں گے اور ہم ڈائریکٹ جنتی ہی ہیں تم چاہے کتنی بھی عبادت کر لو تم جہنمی ہو جو یہودی ہے چاہے کتنا بھی گنا کرے وہ جنتی ہے اور ڈائریکٹ جنتی ہے جب یہ بات کہی گئی قل اشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے ان کانت لکم الدار آخرت عند اللہ خالص وتم دون الناس تمام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر خالص ہے اور تم ہی جنتی ہو اگر اور ڈائریکٹ جنتی ہو تو پھر دنیا کی مصیبتیں کیوں جھیل لگے ہو جاؤ جنت کے مزے کرو فتح من پس تم موت کی تمنا کرو ان کون تم صادقین اگر تم سچے ہو مانگو موت موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے کہ گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ان کا ایمان برباد ہو جائے گا اس لیے کبھی بھی ہم موت کی تمنا نہیں کرتے ہاں اللہ کے نیک بندوں پر جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو وہ شہادت کی تمنایں کرتے ہیں وہ تمنا میں کوئی حرج نہیں ہے اور جن حدیثوں میں منع ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے اس سے مراد ہے مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کی جائے ہاں اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کی جائے جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہ فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگار مجھے شہادت کی موت تیرے راستے میں عطا فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما تو اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے فرمایا ولی یتمن ابدم دماغ قدمت عیدین یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو گناہ انہوں نے آگے بھیجے ان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں لیکن خود یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزائے ہمیں ملنی ہیں تو کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اب بتائیے یہودی جب اسلام کے دشمن ہیں وہ کہہ سکتے تھے قرآن نے کہا یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ہم سب مل کر موت کی تمنا کرتے ہیں قرآن کا فرمان یہ ہے کہ نہیں کریں گے اور ہم کرتے ہیں تو اس طرح وہ چیلنج کر سکتے تھے لیکن قرآن کا فرمان حق ہے اسے کوئی چیلنج کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا یہودیوں نے موت کی تمنا نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر یہ تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا واللہ اللہ علی مم اور اللہ علم والا ہے بزمین ظالموں کو جاننے والا ہے یہاں پر ایک بات ارض کروں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو ایک یہودی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا یہ حدیث پاک اس وقت ہے کہ جب قرآن مجید فوقان حمید نے چیلنج کیا کہ موت کی تمنا کرو اور پھر انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی تو آپ نے فرمایا یہ موت کی تمنا اگر کرتے تو ہلاک ہو جاتے اور جب قرآن نے فرما دیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے تو اب ان کی طاقت ہی رہی کہ وہ موت کی تمنا کر سکے تجن نہم سے آلہ حیات یہ موت کی تمنا کیا کریں گے اے لوگوں تم انہیں زندگی کا لالچی اور حریص پاؤ گے ان کو جینے کی حوث بہت ہے اللہ حیات حیات کی جینے کی تمنا بہت ہے وہ مین اللہ اشرکھ عام لوگوں سے بھی زیادہ ہے بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ حوثے ہیں مشرک سے مراد یہاں مجوسی ہیں مجوسیوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے جسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کیا حال ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں لیکن مجوسی جب آپس میں ملتے تو کہتے ہزار برس تو جیے یہ ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہزار برس تجھے جینا نصیب ہو تو فرمایا مجوسی تو ہزار برس کی تمنا رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہزار برس کی دعا دیتے ہیں یہ یہودی تو اس سے بھی زیادہ جینے کی تمنا رکھتے ہیں یو اشاد ان مشرکوں میں سے مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے لو یو امر الفسنا کہ انہیں ہزار برس کی زندگی دی جائے اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا هُوَ زِحْهِ من ال آزادی بل فرض انہیں اگر ہزار برس کی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ زندگی انہیں اللہ کے عذاب سے تو دور نہیں کر سکتی مر کر تو اللہ کا عذاب اٹھانا ہی ہے اللہ تبارہ کا و تعالی کی طرف سے دیا جانے والا عذاب بڑا سخت ہے وہ اللہ بما یا اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں ایک یہودی حضور کی بار کا میں آیا اور کہنے لگا آپ پر وہی لے کر کون آتا ہے آپ نے فرمایا جبریل جبریل وہی لے کر آتے ہیں اگر کوئی دوسرا فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں جبریل اور ہماری تو دشمنی ہے پرانی کیوں دشمنی ہے اس لیے دشمنی ہے کہ ہماری قوم پر جتنی مصیبتیں آئیں جتنے عذاب آئے وہ جبریل لے کر آتے تھے قرآن مجید فقان احمد ان کا رد کیا اور فرمائے جبریل جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو اگر عذاب لے کر آئے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور اب قرآن لے کر آئے تو بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے